ان الحمد اللہ و اشحد اللہ وحدہ و اشہد محمد رسول الله عليه وسلم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیء العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه ومن لم يحکم بما انزل اللہ فأولئک هم الكافرون گزشتہ تبصیر معین کے حوالے سے چاند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ تکفیر معین اور تکفیر مطلق کے اندر کیا فرق ہے اور اس کے کیا کیا احکامات ہیں تو اسی دوران حکم بھی غیر ماں انضل اللہ کی بات بھی چھڑی اور اسی طرح سوال و جواب کے نشست میں کفار کے ساتھ تعاون کے بارے میں بھی کچھ باتیں چلیں جنہیں ہم نے اس اگلی نشست کے لیے ادھار رکھ لیا تھا تو انشاءاللہ اس نشست میں ہم وہ ادھار ہی چکائیں گے تو سب سے پہلی جو بات ہے حکم بی غیر ماں انزل اللہ کے حوالے سے گزشتہ درس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ تخفیر کے کیا ضوابط ہیں کیا شروط ہیں کیا موانع ہیں خلاصہ اس کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گزشتہ درس کا ہمارا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی آدمی کو کفر کا فتوا لگانے سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ جو عمل وہ بندہ کر رہا ہے وہ عمل کفر بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا پہلی بات تو یہ ہے جب اس عمل کا مکفر ہونا کفریہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کسی معین آدمی کو جو اس کام کا ارتکاب کر رہا ہے کافر قرار دینے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آدمی اس کام کو حرام سمجھتا ہے جانتا ہے کہ یہ کام کفری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مختار ہو خود یہ کام کرنے والا ہو تو کسی کی طرف سے جبر و اقرا نہ ہو یہ شرتے ہیں تین تو موانے ہیں دو پہلے نمبر پر جہالت اگر بندہ جاہل ہے تو جہالت کی بنا پر اگر وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو پھر تو وہ آدمی یعنی کہ تکفیر کا مستحق نہیں بنے گا تو پھر اسی طرح دوسرا معنی ہے اکراہ یعنی کوئی زبردستی اپنا دوسرا معنی ہے تعویل کہ وہ مول نہ ہو اگر تو وہ تعویل کر رہا ہے یعنی کہ قرآن اور حدیث کی کسی نص سے وہ مسئلہ استعمال کر کے ایک کفریا کام کو اپنے لیے جائز سمجھے ہوئے ہے تو تب بھی اس کی تقصیر کرنا درست نہیں ٹھیک ہے یہ دو موانے اور تین شروط ہیں تقسیر کی موانے کا ختم ہونا اور شروط کا پایا جانا یہ ضروری ہے کسی معین آدمی کو کافر قرار دینے کے لیے تو حکم بھی غیری ماں انض اللہ کا جو مسئلہ ہے اس میں پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ ہو و تعلی نے ان لوگوں کو جو بیری ماں اللہ فیصلے کرتے ہیں ان کو صرف کافر قرار نہیں دیا بلکہ ظالم بھی کہا ہے اور فاسق بھی کہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم بھی غیر ماں انضل اللہ کرنے والا بساوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر نہ ہو۔ بلکہ ظالم ہو یا فاسق ہو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ ملم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں کہ جس نے بما انزل اللہ فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہیں اور پھر ایت نمبر 47 میں سورۃ وعدہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ ملم يحکم بما انزل الله فؤلاءك هم الفاسقون کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ فاسق ہیں اور مائدا کی ایت نمبر 45 میں اللہ تعالی کہہ چکے ہیں وا ملم يحکم بما انزل الله فؤلاءك هم الظالمون کہ جو لوگ بما انزل الله فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں تو یہ تین درجے بنائے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں پہلے تو اس کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیں دو حرفی سی بات کہ ملم یقان ضل اللہ فا علئے کام القاف یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالی کی شریعت کو تبدیل کرتے ہیں اور ملّم یقم ویمان ضل اللہ فا علاح کا یہ فاسق وہ بندے ہیں جو اللہ تعالی کے احکامات کے علاوہ دیگر احکامات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں خوف کی وجہ سے کسی سے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر اسی قسم کی اور جو لوگ ملم یقینی ماں انض اللہ الام ظالم ظالم لوگ جو ہیں ماں انضل اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اور محکوم علیہ کے درمیان کسی عداوت کی وجہ سے بغیر ماں انضر اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو یہ ظالم ہیں یہ مختصرا یعنی کہ ان تینوں کا فرق ہے تو اب دیکھیے وہ تکفیر والے موانے اور شروط کو ذہن میں رکھ کر کہ جو آدمی کفر کو حلال سمجھتا ہے اپنے لیے جائز اور مباح سمجھتا ہے جانتا بھی ہے بوجتا بھی ہے اور وہ مختار ہے جبر و اقرا اس پر نہیں ہے اور جاہل بھی وہ نہیں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ متعول بھی نہیں ہے بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ پوری اور ہڈ درمی کے ساتھ وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے بغیر ماں انزل اللہ فیصلے کر رہا ہے تو یہ آدمی کافر بن جائے گا تو چونکہ حکم بی غیر ماں انجل اللہ انتہائی خطرناک ترین کام ہے اور مکفرات میں سے بہت بڑا مکفر ہے جو چیزیں دیگر انسان کو کافر بنا دیتی ہیں ان میں سب سے خطرناک ترین کام یہ ہے حکم بھی گئی ماں انضر اللہ تو باقی افعال کے اندر تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر آدمی متل ہے یا وہ مقرا ہے مجبور ہے تو پھر ہم اس کو فاسق بھی قرار نہیں دیتے تھے اس طرح کے کلیمائے کفر اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کفر یا کلیمات مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتا ہے لوگوں کے ڈر سے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ جی میں اللہ کو نہیں مانتا مثلا وہ کہہ دیتا ہے لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے تو ہم اس کو فاسق بھی نہیں کہہ سکتے مگر یہ حکم بغیر ماں انضل اللہ ایسا خطرناک ترین مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے خوف کی بنا پر اس نے شریعت اسلامیہ کے خلاف بغیر ماں انضل اللہ اگر فیصلہ کر لیا تو پھر ہم اس کو فاسق قرار دے دیں گے کیونکہ اللہ نے کہا مل یقا اللہ فلاکاسون تو یعنی کہ جو اس کو حلال سمجھتا ہے اپنے لیے حدود اللہ کے خلاف فیصلے کرنا اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتا ہے اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتا ہے یہ کفر اکبر ہے مخرج انل الملہ ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے اللہ نے حدود اللہ بنائی ہیں حدود کا نظام اللہ نے دیا ہے یہ کہتا ہے نہیں میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان قوانین سے ہٹ کر کوئی اور قانون بناؤ کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں سارے بنا دیا ہے تو یہ کفر اکبر ہے شرک کے درجے تک پہنچنے والا ہے اور وہ آدمی جو ماں انزل اللہ احکامات کے مطابق فیصلے کرنے سے آجز ہے جی اس کا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کروں لیکن کر نہیں سکتا مثال کے طور پہ آج آپ کی جو کچہریاں عدالتیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے جج حضرات یا جگوں اور پنچایتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سرپنچ مثلا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس آدمی نے چونکہ چوری کی ہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس شادی شدہ زانی نے زینا کیا ہے لہذا اس کو سنگسار کر دیا جائے اب اگر وہ ایسا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اور ایسا کام ہو جاتا ہے یہ عظیمت ہے ان کو ایسا کرنا چاہیے لیکن جس طرح آج کل پاکستان کے حالات ہیں اور یہ یعنی کہ حقوق انسانیت کے نام پر ہیومن رائٹس کے نام پر جو تنظیمی اور این جی اوز اور گند بلا جمع ہو چکا ہے کہ جو بندہ بھی ایسا فیصلہ کرتا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو اب فیصلہ اس کے پاس آیا ہے اس نے فیصلہ بھی کرنا ہے لیکن خود بھی اس کو اپنی جان کا خوف اور خدشہ ہے تو اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ بغیر ہی ماں انزل اللہ فیصلہ کر دیتا ہے یا فیصلہ کرنے سے وہ انکار کر دیتا ہے تو ایسا آدمی گناہگار ضرور ہوگا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا فعلاع کا حمل کافرون کے تحت نہیں آئے گا بلکہ یہ فولا کا احمل فاشقون کے تحت آئے گا اس نے فسق والا کام کیا ہے غلط کام کیا ہے تو یعنی کہ جو آدمی خوف کی بنا پر ایسا کرتا ہے جبر و اکراہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو ایسے آدمی پر کفر کا فتوا لگانا تط انجائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اللہ من و کہ جو آدمی جس کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا ولاق من شرحا بال قفری لیکن جس بندے نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا تو اس آدمی کو اللہ تعالی کا عذاب ہوگا اس پر غدب ہے لانت ہے تکانہ اس کا جہنم ہے وغیرہ وغیرہ ساری وی دیں اس کے لیے تو تیسرا وہ آدمی جو بغیری ماں انضل اللہ فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ فیصلہ ہر وقت بھی غیر ماں اللہ نہیں کرتا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس کا جرم چھوٹا ہے اس نے چوری کی ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے مثلاً تو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا اصول کیا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو سزا ملے گی جرمانہ اسے وصول کیا جائے گا جتنی اس نے چوری کی ہے اس سے ڈبل جرمانہ دیا جائے گا اور کوڑے مارے جا سکتے ہیں تعزیری سزا زیادہ سے زیادہ دس کوڑے تو یہ وہ کر سکتا ہے لیکن کیونکہ اس فیصلہ کرنے والے اور اس آدمی کے درمیان اداوت ہے دشمنی ہے وہ دشمنی نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے جی چھوٹی سی بھی چوری کی لہٰذا اب واس اس کا ہاتھ کاٹ دو یہ بھی فیصلہ بغیر گئی ماں انزل اللہ ہے ماں انزل اللہ تو یہ تھا کہ یہ سمنے مجین کو ایک ڈھال کی قیمت کو اس کی چوری نہیں پہنچتی تو اب اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ ہی غرامت مسلح ہی دوہرا اسے جرمانہ لیا جائے و جالا اور لوگوں کے سامنے عبرت بنانے کے لیے اس کو کوڑے لگائے جائیں لیکن وہ اس کو ایک بڑی سزا دے دیتا ہے اپنی دشمنی اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس نے بھی فیصلہ بغیر ماں انزل اللہ کیا ہے تو ایسے بغیر ماں انزل اللہ فیصلہ کرنے والے کے لیے حکم یہ ہے اس کو بھی ہم کافر نہیں قرار دیں گے فاسق نہیں قرار دیں گے ہم اس کو ظالم کہیں گے یہ فا علاح قحم ظالمون کے تحت آتا ہے اور یاد رہے کہ یہ فاع کحم الظالمون کے تحت ہر وقت ایسا کرنے والا بندہ نہیں آتا کہ ہر وقت ہی وہ ایسا الٹا سیدھا کام کرتا رہے پا الحمد ظالمون کے تحت وہ بندہ آتا ہے جو خاص افراد کے اوپر اس قسم کا ظلم کرتا ہے ہر بندے کے ساتھ اس طرح وہ کرتا رہے سزا کے اندر بلا وجہ ترمیم یا بلا وجہ اضافہ اگر کرتا رہے گا تو وہ آدمی پھر ظالمین میں نہیں شامل ہوگا پھر اس کی کیٹاگریاں وہ فاسق اور کافر تک پہنچ جائیں گی یعنی کہ یہ فرق ہے تو اللہ سب تعالیٰ نے اسی فرق کی بنا پر تین علیحدہ علیحدہ لفظ بولے ہیں فا کا ہم بھی کہا ہے فا علاح کا الظالمون بھی کہا ہے فلائے کا احمل بھی کہا ہے اور تینوں بندے ہیں کون ملم مل یا رکم بغیر ماں اللہ کرنے والے یہ لوگ ہیں تو ان کے اس یعنی کہ ان کے درمیان چونکہ اس قسم کا فرق ہے لہذا ان کا رکم بھی علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ تھا نے بیان کیا ہے تو دوسری بات تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا تو جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد ہے اس میں بھی ہر وہ بندہ جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا مدد کس نوعیت کی کی گئی ہے اور مدد کرنے والے نے مدد کیوں کی ہے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا کفر کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو سب سے پہلے تو وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے اور کافروں سے محبت رکھتا ہے اور کافروں سے محبت رکھنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرے اور کافروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو اندر سے کاٹے بھی ان کا نقصان بھی کرے تو ایسا آدمی یہ تو واضح طور پر کافر ہے کفر اکبر کا مرتکب ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے کہا ہے فن کہ جو بندہ کافروں کے ساتھ ایسی ودا لگائے گا ایسی یارانے لگائے گا تو فننا ہُو وہ انہیں میں سے ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ اپنی خوشی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ کافروں کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف اکراہ ہو جبر نہ ہو وہ کافروں کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کا ساتھ دے تو ایسا آدمی خارج از ملت اسلام ہو جاتا ہے یہ کفر اکبر ہے کفر مخرج عن الملہ ہے دوسرا وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کی وہ مدد دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ان کی مدد کرتا ہے اس بنا پر کہ مثلا وہ ان کے ملک میں رہتا ہے اگر وہ ان کی مدد نہیں کرتا تو یہ اس کو جان سے مار دیں گے یا اس قسم کی کوئی جانی مصیبت اس کے اوپر نازل کر دی جائے گی تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ النساء کی ایت نمبر 97 میں ان الذين توفاهم الملائکہ ظالمین انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها یعنی کہ اللہ کے فریشتے کچھ لوگوں کو جب موت کا وقت آتا ہے ان کی روحے قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کن تم, تم ساری زندگی کیا کرتے رہے ہو تم کافروں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ کیوں رہے ہو حالانکہ تم تھے تو مسلمان وہ کہتے کہیں کہ کننا مستضعفین عفین ہم تو زمین کے اندر بڑے کمزور لوگ تھے ہمیں وہ مجبور کرتے تھے جب رو اکراہ ہوتا تھا لہذا ہم ان کا ساتھ دیتے رہے تو وہ فرشتے کیا کہیں گے کال عالم تکن عرد اللہ ہی واس آسن کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اللہ کی زمین پر ہجرت کرتے یعنی کہ مسلمان جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے اگر وہ ہجرت کر کے کافروں کا ملک چھوڑ کے اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کے اندر جانے پر قادر ہو تو پھر بھی اس کا उधर قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فؤلاء ماواهم جهنم وساءت مصيرا ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ ان کے لیے شدید قسم کی وعید اللہ تعالی نے سنائی ہے۔ لیکن پھر ساتھ ہی استثناء کر دی فرمایا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيله ولا يهتدون سبيلا ہاں وہ کمزور مرد عورتیں بچے جو کہ کوئی ہی لا وسیلا نہیں رکھتے اور راستے کی ہدایت نہیں پاتے فل کا صلاح یا اخوا انحم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا ان سے درگزر کرے گا وکان اللہ اخوبن غفورا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے یعنی کہ وہ آدمی جس نے ہجرت نہیں کی لیکن ہجرت کی طاقت اس کے اندر تھی تو مشرقوں کے ساتھ اس کے بوجود وہ رہا اور ان مشرقوں نے کافروں نے اس کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدانوں میں نکالا تو اس آدمی کے لیے شدید قسم کی وہ ہے فولہ کا جہنم وساط مسیح لیکن الا المصضعفين من الرجال والنساء والبلدان ٹھیک ہے تو یہ جو کمزور لوگ ہیں جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے وہ علاقہ ملک نہیں چھوڑ سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معذور ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و کا اصول ہے کہ لا یکلف الله نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا تو تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کافروں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور وہ اپنی اپنے اختیار کے ساتھ کرتے ہیں کافروں کے دین کو ناپسند کرتے ہیں لیکن کافر ان کو مجبور نہیں کرتے کہ تم ہماری مدد کرو اکرا نہیں ہے اپنے خوشی کے ساتھ کافروں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حالانکہ وہ کافروں کے دین کو پسند نہیں کرتے اس طرح ہمارا آج کل کا وہ لبرل مسلمان ہے ان کو کافروں کا دین پسند نہیں ہے کافروں کے دین سے وہ نفرت کرتے ہیں لیکن و اکرا بھی نہیں ہے کافروں کی طرف سے ان پر کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو وہ اپنی خوشی کے ساتھ مدد کرتے ہیں اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب آدمی ہے اور خدشہ ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ یہ کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا تو اگر اس کے دل سے کفر کی جو نفرت ہے ان کے دین سے جو نفرت ہے تھوڑی بہت اگر وہ اس کے دل سے نکل جائے تو یہ پکا کافر ہو جاتا ہے یعنی کہ کفر کے انتہائی قریب ترین پہنچا ہوا یہ آدمی ہوتا ہے تو ایک اور یعنی کہ مدد ہوتی ہے کافروں کی مسلمانوں کے برخلاف وہ ہے کہ کافروں کے ساتھ محبت کرنا تعاون نہیں کیا اس کے ساتھ کافروں کے ساتھ لیکن کافروں کے ساتھ محبت ہے مسلمانوں سے ان کو بہتر سمجھنا ہے اس قسم کی باتیں اگر پائی جائیں گی تو اس سے اللہ سبحان تعالی نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے بلکہ وہ لوگ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ وہ محبتیں لگائیں چاہے وہ ان کے باپ ہوں بیٹے ہوں بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں تو جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں ایمان ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ بندہ مومن کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے اور کہا اللہ ترانا یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا فیما جاکم من الحق ہے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ تم ان کی طرف محبتوں کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ تمہارے پاس آنے والے حق کے وہ منکر ہیں تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ شدید قسم کا بڑا گنا ہے کبیرہ گنا ہے کافروں سے محبت کرنا ان کے ساتھ دوستیوں کی تینگیں بڑھانا لیکن ساتھ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایسا کرنے والا خارج از ملت اسلام نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا آمانو اللہ نے کافروں نہیں کہہ دیا بلکہ کہا ہے امانو کہاں کن لوگوں کے ہے جن جو لوگ کیا کام کر رہے ہیں تل پون ایمان والو تم ان کی طرف محبتوں کے پیغام بھیجتے ہو یعنی وہ یہ کام کر رہے ہیں محبت کے پیغام ان کی طرف بھیج رہے ہیں کافروں کی طرف اور ان سے یارانے اور دوستیاں وہ لگا رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا ان کو ایمان والا ہی کہا گیا ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کے ساتھ محبتیں لگانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے چاہے وہ مسلمانوں کے قریبی ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ تو یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ ساری کی ساری اسی بات پر ہی دلالت کرتی ہے کہ یہ کام ناجائز ہے اور غلط ہے لیکن اسی صورت ممتحنہ میں اس بات کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ صرف ان کے ساتھ جو محبت ہے کافروں کی مدد اور تعاون نہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف صرف محبت ہے تو یہ صرف محبت یہ بھی مخرج ان الملا نہیں کفر نہیں اور کافروں کے ساتھ محض تعاون دل سے نفرت کے ہونے کی ساتھ ساتھ یہ بھی مخرج ان الملا نہیں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کافروں کے ساتھ محبت بھی ہو اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد اور تعاون بھی ہو بلا جبر و اقرا ہو تو یہ کام مخرج عن الملہ ہو جاتا ہے تو یہ دو اہم باتیں تھیں جو اس نشست میں سوال و جواب کے دوران جن کو حل کرنا ذرا مشکل تھا مختصر وقت کی بنا پر تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی بھائیوں کو سمجھ آ ہوگی تو باقی اگر کوئی مزید کسی کا اشکال ہے سوال ہے تو وہ کر لے السلام علیکم و رحمتہ سوال کیا ہے کہ جب یہ کو کوئی آدمی کافروں کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو کون فیصلہ کرے گا کہ جبر و اقرا کی بنا پر اس نے مدد کی ہے یا خوشی و رضا کے ساتھ ہی ہے تو یہ کام آپ کا نہیں ہے یہ کام آپ کا نہیں ہے جن لوگوں کا یہ کام ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے کیا جائے گا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ سارا جن کا کام ہے انہی پک کے پاس رہنے دیں جس کا کام اسی کو سجے اور کرے تو ڈھیا یہ مسلم حکمران کا کام ہے یا علماء کرام کا کام ہے یا فضا کا کام ہے یہ وہ اپنے کام کو سر انجام دینا خوبی جانتے ہیں آپ صرف مسئلہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے بس سوال کیا ہے کہ جو بندہ یعنی کہ جو جماعت کسی زانی یا لوتی فیر کرنے والے کو مختلف سزائیں سناتی ہے کہ چالیس دن تک نماز تقبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لو جاؤ تم جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے تو محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں نہ عمل قوم لوت کی یہ سزا ہے نہ ہی زنا کی یہ سزا ہے چاہے وہ زانی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے یہ حکم بما انزل اللہ نہیں بی غیری ما انزل اللہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جماعت وہ تنظیم وہ ادارہ جہاں پر یہ کام کیا گیا ہے مثلا چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے وہ سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو یا وہ کوئی دینی جماعت ہو کوئی تنظیم ہو کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں اگر تو ان کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا یہ کافی کی لسٹ میں آتے ہیں اپنے لیے ایسا فیصلہ کرنا مباح اور جائز سمجھتے ہیں یہ فاسقوں کی لسٹ میں آتے ہیں جبرو اکراہ کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہے یہ ظالموں کی لسٹ میں آتے ہیں تو ہم امرے واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں اور اگر وہ خود سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں مثلا ایک مدرسے کے طالب علم نے چوری کی مدرسے کے محتمے نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اب اس طالب علم کے وراسا وہ فوراً اکثر لیں گے وہ حتم نصاب کو اندر کروا دیں گے اب اس کے ساتھ کیا بنتا ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسی طرح ایک تنظیم ہے ایک جماعت ہے اس کے اندر کسی نے چوری کی ہے وہ اپنے کسی کارکن کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے اگر تو وہ مضبوط ہے ٹھیک ہے اور امر اپنا نافذ کر سکتی ہے وہ کر لے گی بگر نہ اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس کی بھی بقا خطرے میں پڑ جائے گی اور ان کو جانی نقصان تک ہونے کا خدشہ ہے ہاں شہری عدالتیں بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں تنظیموں نے جماعتوں نے اپنی طور پر بنائی ہوتی ہیں مختلف جماعتوں کی شریع عدالتیں موجود ہیں تو شہ عدالتوں کو یہ چاہیے کہ وہ شرعی فیصلہ سنا دیں شریع عدالت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ اس کا شرعی فیصلہ یہ ہے وہ شرعی فیصلہ سنائیں. شرعی فیصلہ سنانے کے بعد اب اس حد کو نافذ کرنا یہ بعد کا مسئلہ ہے اس حد کو نافذ کرنا یہ ایک بات کا مسئلہ ہے کیونکہ حد کو اگر وہ نافذ کرتے ہیں ان کے پاس نفاذ کی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس قوت نہیں ہے اتنی ہاں تنظیموں کے پاس اگر انہوں نے شرعی عدالتیں قائم کی ہوئی ہیں تو وہ شرعی حکم سنائیں مجرم کو کہ آپ کا شرعی حکم یہ ہے لیکن ہم آپ پر یہ حد لاگو نہیں کر سکتے اب آپ کیا کریں اللہ تعالی سے توبہ استفار کریں اپنے گنا کی معافی مانگیں اور یہ حد اپنے آپ پر اگر لگوا سکتے ہیں تو آپ لگوا لیں اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ کوئی ایسا کر لے کہ بیر کانوں کان خبر تک نہ ہو اگر ممکن ہو تو وہ کر لے لیکن بہرحال ان کو یعنی کہ فیصلہ ضرور سنانا چاہیے اگر وہ فیصلہ نہیں سناتے اور اس کو ولی شد ازاز اللہ تعالی نے کہا کہ جب اس کو سزا ملے تو بھی مسلمانوں کی اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہو تو اہل ایمان کی ایک جماعت کے سامنے اس فیصلے کو کم از کم یہ سنا سکتے ہیں چلو فیصلے کو تو سنا سکتے ہیں نا کم از کم تو ایک قوم کے سامنے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے اس مجرم اور ملزم کے جرم اور جو الزام اس پر عائد کیا گیا جو جرم ثابت ہو چکا اس کا فیصلہ لوگوں کے سامنے کیا جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اس کی یہ سزا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر وہ ایسا کام نہیں کرتے تو پھر ہم یہی تین باتیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ اگر تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے یا یہ کیونکہ ہمارا اپنا بندہ ہے اور بڑا موٹی یعنی کہ پارٹی ہے یا پھر وہ بڑے اعلی عہدے پر فائز ہمارا رکن ہے تو اس کو بچانے کی خاطر یہ کام کرتے ہیں یہ فا کے زمرے میں آ جائیں گے اور اگر جبر و اقرا کی بنا پر ایسا کرتا ہے مثال کے طور پر شریع عدالت میں قادی بٹھا دیا انہوں نے اور جو اس جماعت کے امیر المومنین ہیں ان کی صورت حال ہے کہ وہ کہتے یہ میرا خاص کارکن ہے اس کے بارے میں اگر نے غلط فیصلہ سنایا تو تجھے ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے تو پھر یہ بےچارا قاضی فیصلہ سنانے والا یہ مجبور ہے یہ فاصقون کے اندر شامل ہو جائے گا اور اگر ایسی بات نہیں ہے وہ تیسری قسم ہے تو پھر وہ ظالمون میں آ جائے گا امید ہے کہ اتنی ہی وضاحت کے ساتھ کافی سمجھ آ گئی ہوگی اس مسئلے کی شکشن میرا سوال یہ تھا کہ جو کل کے بال ہاتھ ہیں اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے السلام علیکم و اللہ پریشان کے دلائل بتا دیجیے کہ اور صحیح کون سے دونوں میں سے ہیں السلام علیکم اللہ علیکم رحمت اللہ دیکھیں دو دلائل دیتے ہیں ہاتھ باندھنے کے قائلین ایک تو یہ کہ ہاتھ چھوڑنا صدل ہے اور صدل فیصلہات ممنوع ہے دوسری دلیل ہے ان کے پاس عمومات نبی اللہ صلاح و اسلام جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے یہ دو موٹے موٹے دلائل ہیں ان کے پاس لیکن دونوں میں سے کوئی بھی دلیل ان کی بنتی نہیں صدل والی تو اس لیے نہیں بنتی کہ نماز میں جو سدل ہے ممنوع وہ لگوی صدل نہیں ہے لغت میں صدل کہتے ہیں العرخا کسی بھی چیز کا لٹکا دینا وہ سدل ہوتا ہے چاہے جسم کے کسی حصے کو لٹکایا جائے یا کپڑے کو لٹکایا جائے جہاں سے بھی لٹکایا جائے وہ سدل ہوتا ہے نماز میں جو سدل ممنوع ہے وہ ہے عرخا حتہ یوسیب العر یہ خاص صدل ہے کہ کپڑے کو لٹکانا حتا کہ وہ زمین کو لگ جائے آدمی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کپڑا اس نے اس انداز میں اٹکایا ہو کہ زمین تک پہنچ جائے یہ سدل ممنوع ہے اگر صدر لغوی و مراد لیتے ہیں تو پھر ان مولوی صاحب کو کہ کمیز بھی پہن کے نماز نہ پڑا کرو کیوں کمیز کا بھی اگلا پلو اور پچھلا پلو یہ لٹک رہا ہوتا ہے عرخا ہو رہا ہے سر کے بال یہ بھی لٹک رہے ہیں یہ بھی صدر ہو رہا ہے عرخا تو یہ بھی ہے اور پھر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے سے پہلے اور رفڑی دین کرنے سے پہلے جب آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے پھر بھی وہ لٹک ہی رہا ہوتا ہے اس کا جسم تو بہرحال یہ خاص صدل ہے جو ممنوع ہے نماز کے اندر اگر اس کو عام لگوی صدل مراد لیں گے تو پھر ان کو پتا نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا دوسری جو عمومات پیش کرتے ہیں کہ جب بھی یہ نماز کے بعد کھڑے ہو... علیہ صلاحت وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھتے یہ ہیں عام اور اصول ہے کہ خاص حدیث عام حدیث پر مقدم ہوتی ہے تو خاص حدیث موجود ہے سعید بخاری کتاب الادن باب آ... من رقو اس کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر کو اٹھاتے فن سبا ہن یا تو تھوڑی دیر کے لیے ان سے فرماتے ان سیباب کا عمومی ترجمہ انہوں نے کیا ہوتا کھڑے ہوتے لیکن قیام اور ان سیباب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان سیباب کہتے ہیں کہ جسم کو بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دینا اس قدر ڈھیلا چھوڑنا کہ بالکل بندہ بہ بہ جائے اللہ نے آسمان سے گرنے والی بارش کے بارے میں فرمایا ہے نا بنا الماء با پھر اپنے ریسوں کے اندر الفاظ پڑے ہیں سب اللہ راسی ماں تو یہ بہ جانے کا نام ساب ہے ان سے باب بابے ان ہے یعنی خود اپنے آپ کو بہا دینا تو جب آدمی ان سے باب کرتا ہے تو ہاتھ بند سکتے ہی نہیں اپنے آپ نیچے چلے جائیں گے یہ اس نس کی دلالت موجود ہے ہاتھ چھوڑنے کی طرف اور خاص رکو کے بعد کا موقع ہے تو یہ خاص دلیل ہے وہ عام دلیل سے مقدم ہوتی ہے السلام علیکم ایک چناوی پیشن چار شمبا پہ ہوتا ہے اس بارے میں ان کو یادی گرفتارنا پڑا میں انہیں نہیں کہ سفر کا آخری گور ہوتا ہے جس میں ان کو صرف یادیں ہوئی تھیں اس میں جاتی ہے اس کے بارے میں بتا دیں اس کے بارے میں کیا حکومت کوئی اس قسم کی سیلیبریشن یا کوئی مراد وغیرہ ہوتا تھا بہتر ضروری السلام علیکم و رحمتہ اللہ اب سفر کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں نے بڑی الٹی سیدھی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بہت ساری روایتیں معروف کی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی سفر کی آخری بدھ کو کرنے والا کوئی کام نہیں ہے یہ چار شمبا بدھ کو کہتے ہیں فارسی کے اندر شمبا کہتے ہیں ہفتے کو اور یک شمبا اتوار دو شمبا سموار اور اسی طرح سہ شمبا منگل اور چار شمبا بدھ اور خمیس جمع رات اور جمعے کو جمع ہی کہتے ہیں یہ فارسی کے اندر نام ہے دنوں کے لام